بسم الله الرحمن الرحيم مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اقتضوا إلى الصيام كما اقتضى عليكم قبلكم لعلكم تتقون أيامًا ماضيات فمن كان منكم مريضا ولا صفرين قردة من أيام الأخرى الذي الذين تحقونه خذية طعاما مسكين وأنتم سوموا خيرا لكم في شهر ممضان الذي يملك فيه القرآن ظل الناس بينات من الحلاو والفرقان فمن شهر منكم الشهر فليكم فقال الله تعالى لا تباشرون من انتم حاشقون في المسالف محترم بھائی اور دوستوں جیسے شروع رمضان میں یہ بات رکھی تھی کہ رمضان کا جو تربیتی فوج اللہ مہینہ اللہ تبارہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں تربیتی چار حملات دیے گئے ہیں روزے کا عمل کے عمل لہل میں قرآن سننے کا عمل صدقہ فطر کا عمل اور ایککا آسمل ان چار امار کے ذریعے سے شخصیت کی تعمیر کا ایک نقشہ اور شخصیت کی تعمیر کی قرضی ہمیں دل گئی رنگام کے دورانی میں ایک مہینہ تیس دن یا انتیس دن چار امار کی مشق سے رو گئے اور ہر عمل کا کی مشق کا ایک اپنا نتیجہ باطن میں حاصل ہے گودے کے بارے میں کہا اس کی مشق کا نتیجہ باطن میں کسبا کی شکل میں حاصل ہوتا صحیب عالم مسلم القمار قطب علم لگن قبل لگن تک تون روزہ جائے گی بات میں تقوا پیدا کرے گا وہ کیفیت پیدا کرے گا جس کے نتیجے میں انسان کے اندر اللہ کا لحاظ اللہ کا خوف آئے گا جنر کا شوق آئے گا روزوں کی حیبت آئے گی نیک ہمار کی رغبت آئے گی خراب ہمار سے نفرت ہے یہ تقوا ہے اور جو قیام لہر ہے اس کے بارے میں تفصیلی بات کر لی رابے کی شکل میں کھڑے ہو کر قرآن سننا کیا ملیل کی تاثیر پر ہم نے کہا کہ باقد میں فرقانی پیدا ہو رمضان ہومضان الفرقان قرآن ہے یہ فرقان ہے قرآن یہ پڑی جانے والی تھی اس کی فرقان فرقان کیا تاثیر باطن میں ایسی روشنی رکھا دودھ پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں انسان اس نور کی روشنی میں حق ہاں اور باطل کی طبیعت اور فرق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے ہمارا پروگرام ہے قرقانیہ چار باتوں کا کام کی ضرورت ایسا ایسی فرس ایسا فیصلہ حال تو اندر آ جانا ایسی روشنی آ حق اور ہاں باطل کی طبیعت میگی بٹ کرنا آسان گڑائی پھر آسان اور باطل پر غلبہ پورتانی چار باتوں کا ہے اس آئی کی تصویر میں ایسی ہے تو یہ جل رقم فرقانہ یا تک ہو یہ جل رقم فرقانہ اگر تم تک وہ اسٹارٹ کرو کہ اللہ تک فرقان بنا دے گا ان کی تفریح بنے کے فرقانیت کی تاثیر کیا ہناتے ہیں تو گویا خیام اللہ ہے کسی میں کھڑے ہو کر پار پٹنے کے نتیجے میں شخصیت کی تعمیر کا دوسری بار کی تخمیر ہو رہی ہے وہ ہے باس کا اختالی اور پیڈام آج کیا جو میں نے پڑھی ون تم ملا تو بات شروع ہونا ون تم آج کن اصل مساجد روزے کے بارے میں کھانے پینے کی اور خواہش رقص کی عورتوں سے ملنے کی پابندی لگائی گئی تھی اور رات کے وار تفصار سے سجا کر کے پابندی اٹھا دی گئی تھی میں کوئی شروع رہا ایسے ایسے حال میں نازل ہوا ہے یہ پابندی ہستال سے لے گا سونے پر اٹھی ہوئی تھی کیوں سوئے آج بس پہ ساری پابندیاں اگلا شروع ہو اور احتکاب کا یہ تیسرا عمل دیا جا رہا ہے احتکاب کے احتکاب کے عمل کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس میں اولا کے بعد شروع نہ مان تم آگے سو نظر مساجر اس میں عورتوں سے ملنا ہی بند ہے یہ صرف حال میں کہ تم احتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں عام طور پر آپ سنتے ہوں گے کہ اسلام سے رحبانیت اسلام میں نہیں ہے ٹھیک بات اسلام میں رہبانیت نہیں ہے مکمل سر کے دنیا کہ آدمی نہ شادی کرے نہ کام اور مزدوری کرے نہ کام کرے کہ مکمل رہبانی یا عصائیت والی رہبانی اسلام میں نہیں ہے درست بات ہے لیکن کچھ بات اپنے مشاغل سے مکمل فارغ ہو کر ایسے آماز میں لگنا کہ جس میں مکمل اللہ کی طرف آدمی رجوع کیا ہوا ہو کہ چوئی اس فاطر یہ بات ہے آج پر جاتے ہیں کسی کو تین مہینے کسی کو میں مہینے فارغ ہونا پڑتا ہے عزی طریقوں سے مایا گیا کہ جواہ جی چالیس راتیں اللہ کے لکھ خالج کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر مارفت کے چشمے روانہ کر گے جلد کی مارفت اس کی زبان پر آ جائے گی وہ چالیس دن مکمل دنیا سے راجی کی ترغیب شدید میں آئی پھر جو اعتقاد کی شکل میں ایسا تھا بند کر کے مسئلے میں بٹھایا گیا کہ عورتوں سے ملنے کے بعد وہ پابندی ہو ہوگی رمضان کے بارے میں تیسرا ملک ہے وہ احتکاف ہے اور احتکاف شخصیت کی تعمیر میں بہت مہم کردار ادا کرتے ہیں اور روزہ بھی ہو کیا نظر بھی ہو سات احتقاف بھی ہو اور یہ یاد رکھے کہ دعادشاہ اچھا نہیں یہ سیاشہ نسخہ ہو گیا عیموں کے نسخے ہوتے ہیں نا دعادشاہ اچھا سیادشاہ نسخہ ہے ما اللہ ہم دوادشاہ اچھا معلم تو اچھا کو ابھی سارا بوڑھا استعمال کرے نا تو اس کا بھی چلنے پھرنے کو دل ہو جاتا ہے کھانے کھانے کو دل ہو جاتا ہے دوڑنے بھاگنے کو بچوں پر وقت کرنے کو بھی ہمت ہو جاتی ہے تو یہ ساتھ کیا ہو گیا کہ رضا بھی ہے کہ ہم لین بھی ہے اور ساتھ ہے تو احتکافٹ اور احتکاب ہوگا کہ نشاندے یہ شاید میں آ اور آدمی شریف نے بڑی ترغیب سے آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اعتکاب فرمایا ہے ایک سال آپ نے پورا مہینہ تیس دن اعتکاف فرمایا اور دس دن کا احتکا ساری عمر فرمایا ہے وفات کی دنیا سے پتہ فرمانے والے سال پر بیس دن کا احتکاف فرمایا اور کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسی وقت جہاد کی وجہ سے کسی تصویرے کی وجہ سے رمضان کا احتکاب پیدا ہو گیا تھا تو یہ اوقات والے سال آپ نے انیس فوسدی والے سال صرف بیس دن کا احتکاب ہوا وہ ہر ایک آدمی کے لیے اور ہر روز میں احتکاب ایک نفل احتکاب کا طریقہ ہے نزدیک تو آج میں آیا ہوا ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں چار اوقات تو خاص روحانیت والے ہیں جس میں کچھ وقت آدمی سارے کاموں سے ہٹ کر الدہ ہو کر آ کر مسجد میں بیٹھے یہاں گھر پر اللہ ہو کر ایک سو بیٹھے ایک حادث کا وقت ہے مسجد میں ہوا گھر پر ایک صبح کی مار سے لے کر ساج تک کا وقت ہے جو مسجد میں اس مسجد بیان کی گئی ہے اور تیسرا جو ہے تو اصر کا مغرب کا وقت ہے اس وقت فارو کا مسجد ہٹنے کی ترجیح حدیث میں آئی ہوئی ہے اور چوتھا جو ہے تو مغرب کا شاخ ان چار احتکابوں میں سے روزانہ ایک احتکاب آدمی کرے گا تو اس کی روحانیت مضبوط رہے گی یہ تو روزانہ کرنا چاہیے خاص طور سے وہ لوگ جو کے راستے سے قرب بلا کی مجاہدہ میں لگے ہوئے ہیں یہ تو چاروں کے چاروں کی پابندی کریں چاروں میں نہ ہو سکتی ہو تو تین کی زی کریں ایک چیز تو لازمی کریں ایک وقت وقتی تو لازمی کریں ورنہ ان کو روحانیت کی خاص خصوصیت اور نور بصیرت اور باقی نور نہیں اصل ہوگا جو اللہ والوں کو اصل ہے اور ایک سال میں احتکاب کی شکل میں اچھو ہونا دنیا سے کٹنا حال کی شکل میں دنیا سے کٹنا چلاکشی جو آئی کا لشمائی ادیشری میں آئی اس کی شکل میں دنیا سے کٹنا یہ دنیا سے کٹنا تھوڑے وقت کے لیے جس میں انسان کی اپنی روحانیت درست ہو یہ ضروری ہے ابھی گاڑی چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے کچھ دنوں کے بعد کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ آپ جو ہے تو میں چل کر آپ کو فائدہ نہیں جا سکتی اب آپ کو میری جان پر متوجہ ہونے پڑیں گے اب مجھے میں سکھانا لے جاؤ گی میں ٹوٹ فوٹ کی مرمت کرو گی کچھ گن کی صفائی کرو اور یہ میں نے کر لی تو پھر میں تیری خدمت کے لیے تیار ہوں اور نہ کی تو ایسا یہی ہوگا کہ میں مکمل کھڑی ہوگا سرے کام کی نہیں رہوں گی مسلبہ گاڑی تو ہوتا ہے نا تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اصول سمجھے ہوئے ہیں اوروں کو بھی بتاتے ہیں کتنے دنوں کے بعد اس کی سروس کرنی ہوتی ہے کتنے دنوں کے بعد اس کی ٹوننگ کرنی ہوتی ہے ڈیولی دی ہو کتنے دنوں کے بعد کا پمپ صاف کرنا ہوتا ہے اتنے دنوں کے بعد فلٹر پر دل ساری اس کی ایسی ہوتی ہیں اگر یہ ساری ہدایات اس کی اپنی ذات کے درست کرنے کے بارے میں کرتے رہو گے تو اس کا فائدہ تمہارے لیے جاری رہے گا اور یہ کھڑی نہیں ہوگی اور نہ کیا کھڑی رہے تو ایسے انسانی مشین ہے یہ سارا سال استعمال ہوتی ہے معاشرے میں معاشرتی طور پر استعمال ہوتی ہے کاروبار میں معاملاتی طور پر استعمال ہوتی ہے اور اس استعمال میں گندگی اور کچرا اوپر آتا جاتا ہے آتا جاتا ہے ایسے رمضان کا مہینہ اس کا اپنی صفائی کے لیے دیا گیا ہے روزہ رکھ کر صفائی کرو ترائیوں کے عام لین کے شکل میں صفائی کرو اور خاص طور سے موتقف ہو کر احتکاب کر کے مسجد میں لادا ہو کر اس کی صفائی کرو را ون آدمی دنیا دار دنیا کا تالت دنیا کا بندہ دنیا کی محبت والا بنا ہوا اور دنیا کے خاطر لوگوں کو پریشان کرنے والا دکھ دینے والا نقصان جانے والا معاشرے میں پھرے گی خوف خدا کو کہ احتکاب کا وقت تو یقینی ہو کر بیٹھ کر اس میں دھیان اے اللہ کی طرف غور کرنا ہے یاد الای میں لگنا ہے اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ میرے اندر کیا کیا کریاں کیا کیا کباس کیا کیا کوتایاں ہیں ان کی درست کی یہ کیا صورت ہوگی کیونکہ صورت میں موقعہ کفایا ہے یار مسجد میں ایک آدمی تو کمر کمانا چاہیے ایک آدمی نہ بیٹھا تو سارے کے سارے اس وجہ سے موقع کفایا کے کی گناگار ہو فرد اہم ہو جو عمل ہو وہ آسان ہوتا ہے آپ نے خود کر لیا جانچ کی کفایہ عمل جیسے جان سمجھ کسی نے نہیں کیا سارے گناگار آپ نے ایک سالے آدمی ہوتے ہی گناہ پکڑے ہوئے کیونکہ فرد کفایا کا آپ نے بندوبست نہیں کیا تو میں اسی جگہ بھی جاؤں گا لوگوں سے گاہ کرتا ہوں کہ اپنی مسئلے میں ترغیب دے کر اور شوق غلا کر اور خزائل بتا کر کم از کم ایک آدمی کو احتکاب کے لیے تیار کیا کروں جواب میں گیا ان کے احتام کے لیے تیار کیا ان کا تیار کیا ہے پھر اس کو تیار کیا میں پھر نام بتایا نے کو تیار کیا ہے. تو مزدور ہے وہ وہاں جاتا ہے جاڑی لیتا ہے شام کو آتا ہے روزی کا بندوبست ہوتا ہے اس کو آپ بٹھا لیں احتاب پر تو اس کے کھانے کا کیا ہوگا تو وہ گاؤں مجھ سے کہتے ہیں کہ جاڑی منگاؤ سرگر اس کی جاڑی مکر رکھیے کہ تم دس دن اتکاب رکھو گے گھروں دس دن کے جو ڈیڑھ سو روپئے جاڑی ہے وہ تو ملے گی ماشاء اللہ سباہ مجرم ٹھیکے بنے پر ٹھیکے پر دے دیں تو پنجاب کے لطیفوں ہے نا کہ پنجاب میں جیل ایپیل صاحبان بہت کام کرتے ہیں بلوچستان میں میں اور پنجاب میں جیل ایپیلوں کے بہت چلن کار کر دے گی چاہر صاحب آیا بیمار رہا ہوا تھا کہ کمزور ہو گیا تھا تو وہ آیا مریف نے کہا حضرت کہ صاحب اس کا بات بہت بیمار ہیں اور نے کہا کیا کریں آپ روزے نہیں کیا دیجیے گا ہم روزے رکھتے ہیں آپ نماز نہیں پڑھتے ہم نماز پڑھتے ہیں آپ آب ابن نہیں کر لیجیے ہم نماز, آب ہم, نماز ہم کرتے ہیں کوئی ایسے مشقت سے دیجیے میں کمزور نہ ہوں گے تو اور کیا ہوں گے اس سے بڑا طرف آیا اس نے کہا کہ میں چلیں آپ یہ ہے تو میرا ایک دھان کا کھیت ہے چاولوں میں تو میں آپ کو بخش ہوں لے لوں تو اس نے کہا کہ اب ایسا نہ ہو تو تھوڑی دیر گزرا تو اپنے وعدے سے پھر جا سکے ابھی جا کر قبضہ کرا دو مجھے کیا? ابھی جا کر قبضہ کرا دو وہ قبضہ کرنے کے ساتھ رہ گیا آن اس نے کہا کہ تم فراہ پر فراز پر چل نہیں سکو گے اور فراس پر تمہاری گا ہم چلیں گے تو کیا کمزور نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا چل جائے گا تو یہ چاول کے جو کھیت ہوتے ہیں اس کی منڈیل کا جو کُلہ ہوتا ہے نا یہ تنگ ہوتا ہے زمین کے بارے بڑا کنویوز ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بینٹ اگر پھولے کو کم کر دیا تو پوری ایک لائن جو ہے پودوں کی آئے گی دس کلو چاول نکلیں لکھ گے لکھ دس کلو چاول ایک ہزار روپے کا تو اس کے پلے جو تھے منڈیروں کی بڑی تن پر چلنے لگے آپ میں بھی جاتا ہوں اس کی مچھلی کم تھا ہماری تو ڈیلی تین سال کی مچھلی نہیں تھی وہ یوں گرا تم نے کہا جہاں پر تو اس منڈیر پر چل نہیں سکتے ہو اور پر خراب پر چلو کہ جی وہ بڑے پہلے وہاں آیا نہیں کہ نہیں دیتے جاؤ تمہیں خیر نہیں کرتے تو خیر یہ آماز ٹھیک پر نہیں دیا کرتے جی کیا نماز ٹھیکے پر دے دیں تو سکا ٹھیکے پر دے دیں کہ دوسرے آدمی آ کرتے خود آماد نہیں کرو سیر سبحان اللہ ایسی عبادت ہے کہ تک اس کو اس کا سونا جاگنا اس میں بیٹھنا سارا ہے بادل اور جن نیکیوں میں شامل نہ ہو سکا احتیاط میں جیسے جنازہ ہے مریض کی عادت ہے کسی ایک گھر کو آگ لگی لوگ بجانے کے لیے جا رہے ہیں ان جو نیکیاں نہیں اختیار کر سکے احتکاس میں وہ, نہ وہ اس کو نہ کرنے کے باوجود اللہ اس کو سواب لکھے اور بتایا گیا کہ ایک دن کے احتکاف کرنے سے جہنم تین خنڈک دور ہوتی ہے یہ خدمت کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین آسمان کے میں زمان زمان عثمان فاصلہ. یہ ایک کا احتکاب تھا اور جس آدمی نے رمضان کا شیرا کا احتکاب کیا اس کو دو نفل حج کا ثواب ملتا ہے اور احتکاب والا ایسا ہے گویا اللہ کے دروازے پر دھرنا دے رہا ہے آج دھرنا سنتے آپ چیز لوگوں نے نئی اصطلاح نکالی دھرنا دینا جا کر جو ہے تو بیٹھ جانا اسی جادی پارٹی نے بھی اوشی آواز ہو رہے انہوں نے بھی دھرنے دینا شروع کر اللہ سے ہمارے دعا کرنا اللہ سے مانگنا مطلب دھرنا دینا تو یہ ایک طرح کا اللہ تعالی کے دربار الاحی کا ذاتی الجلال کے دربار کا دھرنا ہے کہ یا اللہ تبار کا تھانا کے بٹلے پر آ پڑے تو جو دھرنا دیتا ہے اس کے مطالبات پورے کیے جاتے ہیں تو اس کے احتکاب کو گاؤں کی قبولیت کے لیے جس کی خاص تاثیر سیدھا پڑے جو مشکل مسئلے پیش ہوں اور مشکل مسئلے حل نہ ہو رہے ہوں وہ رمضان کا رمضان کا تو صرت ہے ہی اس کے علاوہ بھی منت اہت یا واجب ہے تو پیسہ بکاو آدمی کر سکتے ساتھ نے سکھایا ہوا ہے تین دن کہتے کہا یہ پچھلے سال کے دو واقعات میں آپ کو بڑے سن عجیب سناؤں گا احتکاب سے متدان کے ساتھ یہ ہمارے آدمی کو اغوا کر لی اغوا کاروں نے اور آپ پیسے کا مطالبہ کر رہے ہیں پہلے پتا نہیں چل رہا تھا پیسہ کا مطالبہ کرتے ہم کیا کریں آدمی سلسلہ بیٹھ کر تو دیکھیں مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ ہمت کریں کہ کسی کو احتکاب پر بٹھائیں تین دن کے اور اس میں ایک صبح نور کیا ہے تو ایک صبح لکمان کیا ہے تو دو آئیتوں کا ویر کرنا ہوتا ہے غلط برت لگایب تھے اریکم نے کہا جی مرد تو کوئی تیار نہیں ہے عورتیں کر لیں احتکاب میں نے کہا عورتیں کر لیں پھر بھی ہو سکتا ہے ایک عورت احتکاب کی ایک عورت نے احتکاب کیا احتجاب کے تین دن پورے ہوئے ان کو ایسے لکھوں نہ کسی عورت کا کہ آپ کا مرض ہے وہ گرفتار ہے اور آپ میرے ساتھ کسی سے رابطہ کر سکیں تو میں آپ کا مرض ڈال سکتا ہوں سے بتا دیجیے جلدی سے چلے گئے اسکار روڈ کے لگن وہاں اس اور سے لگتا سے گا کے کہ یہ اغواکاروں کاروں کی گہنگ اور یہ ان کا گھر ہے اور مجھے بھی اغوا کر کے اس میں لائے ہوا ہے تو وہ سمجھ آئی موبائل کے ہاتھ میں آ گیا اور یہ سارے رشتے ہیں پشاور میں یہاں پر سارے ایسا کچھ کر سکتی ہوں میں دارن یہاں پر آیا میں ڈی آئی جی ہوتا تھا میڈیکل کالج میں پکڑا ہو سکتے پاس جاؤ گئے اس کے بعد بھی سارا میٹ مار میں نے پکڑا اور ڈی آئی کی بڑی وہ بڑی شہرت ہوئی جی انہوں نے کہتکاؤ ہمارے ساتھ کیا شہرت کو ملی ہے اور جسے یہ کام کیا تھا اس کی پولیس میں پوچھ پر بھرتی منظور ہوئی اس دن ہمارے ڈاکٹر محل صاحب یہاں آتے ہیں شاہ کے نماز میں آیا کرتے ہیں اس رشتے دار ہیں کہا ڈاکٹر صاحب اس کو بڑا بیٹھ کے اسپتال سے نکلتے گروا کر دیا میرا کچھ پتہ ہوتا ہے پتا پتا کچھ پتا نہیں چلتا ہے تو میں کیا مسئلہ آسان ہو سکتا ہے گھر کرتے ہو اعتقاد کے لیے بٹھائے گی احتکاب کے لیے بٹھایا اعتقاد ختم ہوا ٹیلیفون آیا بڑے نے کہا ٹیلیفون کیا بتائے گا کہ اتنے کیسے مانگتے ہیں تم سے ٹریفون نے کہا کہ بس آپ فکر نہ کریں مجھے انہوں نے آزاد کر لیا ہے اور میں آ رہا ہوں پہنچنے والا آزاد ہو کر آیا اور اس نے کہا لے گئے تھے انہوں نے کہا کہ علیشا بات یہ ہے سب تیار ہو گئے کہ گاڑی میں پٹرول ڈالا ہے ڈھائی ہزار روپئے لکٹ دیے ہیں اور ایک جوڑا کپڑے دیے ہیں اور راستہ سیدھے کر کے دیا اور میں آج کو پسند اللہ ماہر ہے ہم بہت آبادی ہمارے بال پالو ہمارا دن وہ کرتے ہوئے گوئے آدمی اللہ تبارک اللہ کے رحمن کے دامن کو پکڑ رہا ہے اللہ کے دوبارے دھرنا دے رہا ہے اور دامن رحمت کو پکڑ رہا ہے اور اللہ رہا رحمتہ کہ صدقے میں فوراً مسئلہ حل کرنے کو تیار ہے ہم اور آپ آگے بڑھتے ہی نہیں کیونکہ یقین کہ اتنا ذوق ہو گیا اتنی کمزوری ہو گئی کہ ہم سے مسئلہ حل ہو یہ تو ہمارے دل میں ہی نہیں ہے تو آپ آپ کا گیا گلا کریں ہم موجود علماء کے دل میں نہیں ہیں ہم باغ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دعا کے پیچھے نہیں بھاگتے ہم باغ کا اختیار کر رہے ہیں اللہ سے نہیں مان رہے ہیں تو اللہ پاک دنیا کے حوالے کیے جھک بارو پھرو کھاؤ ٹھوک رہے ہیں اور گھر ہوتے ہیں مت لے یہ دو دن پہلے یہ ڈائنڈ صاحب ملنے لیا ہے مجھ سے کہتا ہے یار صاحب کا، اس کا ہم نے اکٹھا مکان بنایا تھا ہماری جگہ ذرا کو کشو نہیں تھی میرا بک کیا اس کا نہیں بکتا وہ دکھایا تھا ڈاکٹر تاکہ وہ ختم کو نہیں وظیفہ پڑے وہ خرچ ہے کہ کون سا غلط وظیفہ ختم دیا تھا؟ کیا تھا آپ کا مکان بک گیا میرا نہیں بکتا ہے کچھ ہمارے لیے بھی ختم وظیفہ بتاؤ تو میں نے کہا کہ میں نے کہا ختم میں نے ضرور کیا تھا اس کے لیے تو کیا میں نے کہا کہ لڑتا واپس لا کرنا چلا بتا جب وہ بر ناصل تو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا ایک لاکھ روپیہ خرچہ ہو رہا ہے کچھ لگتا ہے سبھی تو کچھ ملتا ہے دنیا میں جو حضر کرنے کے لیے عظیم خرچے کرنے کے تیار ہو جاتے وہ روحانی ہمارا جن کی برقت سے اللہ دبا سارا مشکلیں آسان پر مارتے ہیں تکلیف ہوتی ہے مسئلے حل ہوتے ہیں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی طرف آنے سے تیار نہیں آپ سب لوگوں کو یاد ہے ہم ہمارے اضرت آدمی سے میرا بیل قدر لے حضرت مدانش صاحب رحمۃ اللہ علیہ پچاس سال ایم ایس میں ہے تقریباً میں کیا امیسی ہوں میرے پاس ایک ایم ایس سی یہاں نے کیا اسے ایم ایس سی میں وہ بیٹھا ہوئے رائٹ لیفٹینٹ برا اس کا حال ہے کمزور ہوا ہے کیا بات ہے برسودا اس نے کہا کینسر ہو گیا ہے اور انہوں نے ایئر فورس والوں ریٹائر کر دیا ہے اور میں علاج کے لیے آیا ہوں اس بہان کے بعد کے بھی لیا کرتا ہوں بیماری کیا ہے یہ نیزو فرینجر کارسونوما نیزو فرینجر کارسنوا گریڈ 3 تین گریڈ کو پھیلا ہوا حلت کا اور ناک کا کینسر نہیں نہیں دیکھیں گھبرائیں نہیں ڈاکٹروں کی بات پر نہ جائیں کہ کینسر آدمی مر جاتا ہے یہ وہ ہے ہمت کریں آپ علاج بھی کریں یہاں بھی آئے کلک کرنے کے لیے اللہ نے اس کو چفا دی آج پچیس بائیس سال ہے زندہ ہے چپا کے اس کے بائیس سال گزر گئے ہیں اور کبھی آپ ابھی سے گزرے ہیں شمال کی طرف یہ بائیں ہاتھ پہ جاتے ہیں بائیں ہاتھ جاتے ہیں شمال کی طرف سید سرمان مزید پبلک سکول ایک بورڈ لگا ہوا ہے یہ اس کا ہے خود زیادہ بیماری کے شفا کے شپنانے میں ہمارے بڑے حضرت صاحب سے اس نے نبی احمد کے نام پر اسکول کا نام رکھا ہے کبھی کبھی یہ ملنے کے جایا کرتا ہے نئے سے دکھایا کرتا ہوں میں کہ اس کو دیکھ لوں یہ وہ آدمی ہے جس کو نیزو رنجن کار سرما گریڈ تھری سے چھپا ہوئی ہے اور آج بائک سال زندہ ہے اسکول بھی چلا رہا ہے اس کا سریا کا کاروبار بھی کر رہا ہے اور تبدیلی دماغ میں میں کچھ سات مہینے گیا ہے اس بیماری سے کے بعد شکرال اس سے کتنا اس کو اللہ نے توفیق دی ہے تو یہ امال ہے جن کے نتیجے ہیں اللہ پاک ورکر رکھی ہمارے ساتھی کی منگنی ہوئی ٹوٹ گیا مرکز ٹوٹ گیا شادی نہیں ہو رہی ہے ٹوٹا پھوٹا بستر لے کے یہاں کر گرا ابھی ساتھ جلد ہوئے تھے پھر اس کے پیچھے پیغام آنے شروع ہو رہے تھے بھی آؤ وہ رکا کرنا چاہتے ہیں پہلے اس پر نظر اداس کرا وہ پورے گیس پر آخ دس درجن ڈور پکڑ رہے تھے بھاگ رہا ہوں کہ مغرب دہ خیر ہے اسٹارٹ کہتی پہلا تو بھارت اس حمل کے اختیار کرنے کی سبھی کتاب فرمائے اور بڑے علوس اور سزائے اور پورے علاقے پر رحمت بتاتی ہے جب سے ہمارا اجتماعی احتکاب شروع ہوا ہے اور سو دو سو آدمی ہماری مجلس میں دلد سن ہوتے ہیں دوستی میں سو ہوتے ہیں ان شاء اللہ بھی استوار کا شروع ہو جائے گا اللہ مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد سبھی انڈسٹری سے کوئی گاڑی گوانی ہوئی مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے علاقے پر ہم لوگ مان رکھتا ہے وہاں بتاتی ہے پورے اللہ پر پورے علاقے پر برکت آتی ہے اللہ تو بار تو ہم نے کی توفیق بھی کتاب ہے